الرحمن رحمن الحمۃ الباشہ موجود تمام سلامت کرتے ہیں السلام علیکم جمیعہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ہمارے صلی کتاب دعوہ شریف میں سے آج درس نمبر پچانوے ہے نائنٹی اور اولاد خمسہ کا درس نمبر بائیس ہے اور اولاد خمسہ میں سے جو ہے اور کل والے درس میں چورانوے نمبر درس میں لے سکم لے لیے شو کی توضیح ہو گئی تھی اور ابھی وہ سمیع البصیر کا توضیح لوگوں لوگ برکانوں تک پہنچاؤں گا کہ وہ سمیع البصیر سے سمیع اور بصیر سے کیمرات ہے پہلے عدم فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ایسی پاک ذات ہے کہ وہ ذات کسی بھی زاویے سے کوئی بھی اس کائنات میں اللہ جیسا نہیں نہ کسی بھی شے کا جو ہے اس چیز کا نہ فشتے ہو نہ انسان ہو نہ کوئی اور محلوب نہ آزاد نہ ذات میں اللہ جیسا ہے نہ صفات میں اللہ جیسا ہے نہ فعل میں اللہ جیسا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کمال مطلق ہے باقی تمام کے بعد جو کچھ کمالات ہیں اس ذات کا لیا ہوا ہے ہاں جی لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ جیسا اس کا انداز میں کوئی نہیں وہ ہرشے سے بزرگ و برتر و بالا تر ہے ہاں جی یہ مسلمان کا ہے اللہ ہی سب کچھ ہے اس تمام خیرات کا سچ احما اللہ تعالیٰ ہی کے ذات آگے فرماتے ہوا سمی سمیع البصیر اور وہ کاغذات ہی سن، ہمیشہ سننے والا اور ہمیشہ دیکھنے والا ہے وہ کاغذات صفت سم اور بسر سے دیکھنے اور سننے کی طاقت سے قوت سے صفت سے وہ ذات متصف ذات ہے لیکن ہمارے سننے اور اس پاغذات کے سننے اور دینے میں فرق ہے ہم آلات کے ذریعے سے سنتے ہیں ہم کان کے ذریعے سے سنتے ہیں اگر ہمارا کان نہ ہو تو ہم کچھ نہیں سن سکتے ہیں. کان میں تھوڑی بیماری ہو گئی پردہ پھٹ گئے تو ہم نہیں سن سکتے ہیں. ہمارے آنکھ ہم آنکھ کے ذرے سے سنتے ہیں اگر ہمارے آنکھ کو کوئی بیماری لگ گئی ہاں جی کوئی تو پھر آنکھ نہیں دیکھ سکتے ہیں. جن کا آنکھ نہیں ہو تو سرے سے مدرذات اندر نہیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرح پاک ذات جو ہے وہ سنتا ہے بغیر کان کے دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے جس جی طرح اس کے سادہ سے مثال سمجھنے کے لیے کہ ہم خواب میں ہاں جی ہم لوگ خواب میں ہوتے ہیں لیکن خواب میں ہمارا آنکھیں سویا ہوا کان بھی سویا ہوا لیکن ہم پوری دنیا گھوم پھر کے جاتے ہیں اور ساری باتیں کر کے آ جاتے ہیں ساری مناظر دیکھ کے بھی آ جاتے ہیں سن کے بھی آ جاتے ہیں جبکہ وہاں پر نہ ہمارے کان کام کر رہا تھا نہ ہمارا آنکھ وہاں ہمارے روح کام کر رہا تھا روح گم پھر رہا تھا تو ہمارے روح کی بھی یہی ہے اس کو بھی یہ ظاہری آنکھ ہے تمام لیکن تمام حقائق درخ کر لیتے ہیں وہ سادہ سے مثال ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے زہنگرہ تو اسمی جو ہے عروی ادب علاح سے سمی یسما سم ان و سما ان سے اس کے معنیٰ ہے سننے کے معنی میں جی سمی یسما او سے اور تسمع و اجتماع جو ہے یہ دہیان دینا اور غور سے سننے کے معنی میں چپکے سے سننا کان لگا کر سننے کو اجتماع بلتے ہیں ہاں جی اور سم آ ہے شہرت کے معنی میں لوگوں کا اپنے عمل باتیں جو ہے چیزیں دکھانے کے معنی میں عبادت عمل دکھانے کے معنی میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے معنی میں ساخ اور شہرت کے قاموس جدید تو سمیع ان جو ہے یہ صفت مشبہ ہے سمعۂ یسما اسے ہاں جی اور وہ تو سمیع ان سے کون سی ذات میں وہ ذات جو سننے کے قوت سے ہمیشہ متصف ہے اور دائع من سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ سبت آتا ہے تو وہ سننے کے قوت سے متصف ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے کیونکہ یہ سبت جو اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ میں سے ہیں اور لیکن افزار کے بغیر ہم کان کے ذریعے سنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کان کے بغیر سنتے ہیں اس کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے وہ کان کے بغیر سنتے ہیں افزار کے بغیر سنتے ہیں یہ اس پاک ذات کی قوت کیونکہ وہ کاغذات لے سکے اس لیے شے وہ کسی شے سے مشاورت نہیں رکھتے ہیں تو کان سے سننے تو ہم انسانوں سے موجودات سے شباب پیدا کریں گے آن سے دیکھیں گے تو ہم موجودات سے انسانوں سے شباب پیدا کریں گے جبکہ وہ وہ ذات کسی بھی شے میں کسی بھی چیز کے ساتھ مشاورت نہیں رکھتا خود نے قرمۂ قرآن پاک آیتوں میں لہٰذا اللہ ایسی ذات ہے اس کے لیے جو انی نہ تے نہ اون تے وہ ازل اور ابدھ ہمیشہ ہمیشہ تمام موجودات کی باتیں ہر وقت ہر انہ لمحہ سنتا ہے معروحات کی دعاؤں کی کتابوں میں لکھا ہے سمیع کے معنی کیا ہے بے معنی سامع اللہ جو سمیع ان باتوں یہ سامع کے معنی میں ہیں اللہ جی یس مؤثر و اللہ وہ پاک ذات جو سنتا ہے سر کی باتوں کے بھی جو آپ کے دل و دماغ کے اندر ہیں و نجمہ اور ان باتوں کے بھی جو آپ نے کان خوشی کر کے ہاں جی آہستہ کسی کے کان میں کہا وہ بھی سنتا ہے کیونکہ ہمارے کان کے لیے نہ ہمارے کان کے لیے بہت آواز بہت زیادہ تیز ہو بہت اونچا ہو تو بھی نون سن سکتے ہیں بہت ہلکا ہو تو بھی نہیں سن سکتے ہیں جو دل کے باتیں وہ تو شرے سے نہیں سنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے اور دل کے درکنوں کو بھی دل کے آہٹ کو بھی سنتے ہیں پاؤں کے چلنے کے آہٹ کو بھی دل کے درکن کو بھی سنتے ہیں جو دل و دماغ میں ہے وہ بھی جانتا ہے سنتا ہے ہاں جی اور وہ اس کے لیے آہستہ بولنا زور سے بولنا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہر آواز کو سنتا ہے اس لیے یہاں فرمائے یس مشر و نجمہ چھپی ہوئی باتوں کو جو دل میں اور نجوا کرنے ہاں جی آہستہ کسی کے کان میں بولا وہ بھی سنتا ہے یہ دونوں سر اور نجوہ دونوں صواون آئندہ برابر اس کی نظر الجا رہی آواز میں وہ نہ وخفوت آہستہ وہ نہ ورنت کو آپ کسی کا بولنا و سکوت چپ رہنا آپ بولیں تو بھی وہ سنتا ہے نہ بولیں ساموش رہیں تو بھی وہ آپ کے سنتا ہے وہ آپ کے دل میں کیا خوش ہے آپ کا دل کیا بول رہا دماغ کیا بول رہا وہ سنتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات ہے ہاں جی اس کے لیے کوئی مسافت نہیں ہم نزدیک سے ایک خاص مخصوص مسافت سے سنتے ہیں اللہ کے مسافت کے کئی بھی نہیں ہے ہاں وہ دور سے بھی سنتا ہے نزدیک سے سنتا ہے ہم آواز کے ایک خاص ویلم کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی ویلم نہیں ہے وہ آہستہ بھی بولیں تو بھی سنتا ہے زور سے بولیں تو بھی سنتا ہے جتنا آہستہ بولیں تو بھی سنتا جتنا زور سے بولیں تو بھی سنتا ہے ہمارے کان ایک محدود آواز کو سنتا ہے جان گھر ہم سر کی باتوں کو تو سے سے نہیں سنتے ہیں وہ پاکزات سر کی باتوں کو بھی سنتا ہے تو اس کی قدرت کا بھی ایسا اندازہ کرنا ہے زندگرہ میں اور آج فرمانے وقت یکون اور قبیل لفظ جو بھی معنی قبول بھی آتا ہے قبول کرنے کے معنی میں آتا ہے اور اجابت کے معنی میں آتا ہے یہاں <تصفيق> ماقی حرماتے ہیں امین قول المسلی نماز گزار کر یہ جملہ جو ہم نماز کے اندر بنتے ہیں سم اللہ علام حمدا تو ادھر سمع اللہ کا اقبام تو یہ اللہ نے سن لیا اس شخص کا جس نے اس کے مدع کی یہاں علماء ہیں چونکہ عربی ادب میں سننا سم قبول اور ایجابت کے معنی میں بھی تو اس کے معنی یہ بن جائے گا اے قبل اللہ ہم حمد دمن حمدا ہو ہو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے ایجابت کیا قبول کیا اس شخص کی ہمت کو جس نے اللہ کی حمد کیا اور اس کو استجاب فرمایا اس کی دعا کو ہم دیا کلمات کو اور یقیناً جب قبول فرمائیں گے اس کی حمد کو اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں کی جانے والی تعریف کو تو اس کو اس کا حاجر بھی دے گا ہاں <تصفيق> قربان کا القیلہ جو ہے اس من مانے ہے العالم مصنوعات اللہ تعالیٰ سمیع ہے مطلب کیا ہے سنی جانے والی چیزوں کو وہ سن سکتا ہے وہی السوعات والحروف ہے کیا ہے آوازیں ہیں حروف ہے ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ ملتا اللّہ تعالیٰ کا سمیع یعنی اللہ تعالیٰ کی رہوار طرح کا کان نہیں اللہ سنتا ہے انہیں اللہ جانتا ہے بعض نے یہ معنیٰ کیا ہے یہ جو ہے دواؤں کی کتاب ہے دواؤں کی تشریحات کی کتاب پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس نصباح کاف امی نامی اس کی صفحہ نمبر چار سو بتیس پہ ہے سمیع اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنیہ کے انہوں نے تشریح فرمایا اس میں اسمی کے یہ معنیٰ کیا بصیر جو ہے البصر سے ہے حاست اس کے معنی جو انسان کے بصر تو جو ہے دہنے کی جو قوت ہے ہماری ہاں جی دہنے کی جو قوت ہے حادثۂ آنکھوں میں شعائیں ہیں اس کے لیے بصر بولا افسر عرب جب بولتے ہیں افسر یعنی اے آ اس نے اسے دیکھا کے معنی میں ہاں دیکھا اور اس کا ایک اور معنی جب بصورہ بولیں گے تو عالمہ کے معنیٰ میں آتا ہے جاننے کے معنی میں آتا ہے ہاں کے وزن پر بسرنفا و بسیر یعنی جاننے والے کے معنی میں آتا ہے اسی سے ایک رماعت قرآن باغ میں وہ حادت مسا کے واقعہ میں آتا ہے سامر کہتے ہیں بصر تو وہ مالا میں افسرو غنی میں نے دیکھا وہ چیزیں جو لوگوں نے نہیں دیکھا یہ معنی کہتے ہیں میں نے جانا وہ چیز جو لوگوں نے نہیں جانا ہاں یہ معنی کیا ہے یہ جو کتاب مختار الصحا نام لغت کی کتاب میں یہ تشریح ہے تو بصیر جو ہے بصیر ابسرو اور بصرۂ ابسرو دونوں سے ہیں بصر افسر و بصر سے بصراََ اور بصارتن ان الفاظ کا معنی دیکھنا تہ تک پہنچنا بصیر یعنی تہ تک پہنچنا جاننا یہ سب معنی میں دیکھنے کے معنی بھی ہے ہاں جی بصیر بصر عصرو اور تہتا پہنچنے کے معنی بھی ہے چھاننے کے معنی میں اسی سے ہے بسائے بصیرت کے معنی جو ہے زکاوت ہوشیاری فہم نور قلب علم دور اندیشی یہ معنی کیا ہے بصیرت کے معنیٰ ہاں جی بھی اسی بصر سے تو بصر ان کے معنی نگاہ علم ان معنی یہ سب کا موسم جدید نام الغت میں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب فرماتے ہیں اللہ بصیر ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا معنی ہے وہاں پر فرماتے ہیں اللہ بصیر یعنی العالم بالخفیات ہے اللہ تعالیٰ بصیر یعنی اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تمام مافی چیزوں کو جاننے والا تمام ماخی چیزوں کو دیکھنے والا یعنی جاننے والا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے لیکن آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے ہم آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے میں نے آپ کو مثال دے دی دیا دیکھا ہم خواب میں ساری دنیا گم پھیکے ساری چیزیں ایک نارمل طریقے سے جو ہم بیداری میں دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن ہاں آپ کا آنکھ تو سویا ہوا ہے یا نا کے روح دیکھتا ہے آنکھ کے بغیر دیکھتا ہے تو ہم اس حقت کو سمجھنے کے لیے کیا آنکھ کے بغیر بھی دیکھ سکتے ہیں ہاں دیکھو آپ کے روح آنکھ کے بغیر دیکھ رہے ہیں ہاں جی تو ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں خواب میں تو یہی جو ایک سادہ سے مثال ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے آنکھ کے بغیر دیکھنے کو سمجھنے کے لیے دینعمان فرمائے بصیر یعنی عالم بالخفیات مخفی چیزوں کا جاننے والا بصیر کے معنی یا الودل عالم بالمسرات یا وہ چیزیں جو دیکھی جا سکتی ہیں مری آنکھیں اللہ ان کو جانتا ہے سمیع ہو لذیح اور ایک معنیٰ لکھا اللہ تعالیٰ جو ہے سمیع کے معنیٰ ہو لذیح وہ ذات تو اللہ یاز ان ادراک ہے مخفی نہیں ہے اس کے اور مخفی ہے اس کے ادراک سے اس کی علم سے مصمون خفیہ یا اوزار کوئی بھی سنی جا سکنے والے کوئی بھی بات یعنی کوئی بھی بات جو انسان سن سکتے ہیں وہ تمام باتیں اللہ اللہ تعالیٰ کے ادرا اللہ تعالیٰ کی نظر سے مخفی نہیں ہیں خفیہ یا اوزار وہ تمام باتیں جو سنی جا سکتی وہ مخفی ہو یا ظاہر ہو اللہ تعالیٰ کی نظر سے اس کی نگاہ سے مخفی نہیں ہیں ہر شے اس کے سامنے کیونکہ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے علم حضوری ہے علم علمی حضوری مطلب یہ تھا کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے نگر میں ہاں تو بصیر کے معنی لکھا البیر الرضی اللہ لا و انو وہ پاک اور مقدس ذات ہے کہ مخفی نہیں ہے اس کے پاک ذات کے نگاہ سے ما تحت ذرا جو تحت سراب ہے سمندر کے تہ کے اندر زمین کے تح کے اندر بھی ہیں وہ بھی اس ذات کے نگاہ سے مفی نہیں ہیں وہ بصیر ہے ش عظیم بصیر ہے اس یہاں علماء فرمائے وہ مالجو میں اللّہ تعالیٰ کے سم و بسر حقیقت میں پلٹتی ہیں اللم اللہ کے علم کی طرف یوں لالی سبحان ہوں ان ساست والمعان القدیم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے ہمارے طرح ظاہری ہاں جی یہ آنکھ نہیں رکھتے ہیں اور اس کے شان کے منافی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ دیکھی جانے والی ہر شے کو عرض لے کر سرا تک ہر شے کو جانتا ہے ہر دیکھی جانے والی ہر شے کو یہ مان لکھا ہے ہاں جی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بلند برتر ہے کہ وہ ہمارے طرح کے ظاہر آنکھ رکھے لہٰذا اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر شے کو دیکھتا ہے ہر شے کو سنتا ہے یعنی ہر دیکھی جانے والے اشاء کو ہاں جی وہ جانتا ہے اسی طرح ہر سننے والے اشاع کو بھی وہ سنتا ہے جانتا ہے اور لیکن آنکھ کے بغیر وہ دیکھتا ہے کان کے بغیر وہ سنتا ہے اور کائنات کے کوئی شے ہاں جی دیکھنے والے کوئی شے دیکھی جانے والی کوئی شے اس کی نگاہ سے مافی نہیں ہے نگاہ ہے اور نہ سنی جانے والے آواز اس کے علم سے اس کی سما سے جو ہے مخفی نہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی اپنے لے بہت سے سینکڑوں کلمات وہاں اللہ نے اپنے لے اس دو صفات کو سمی اور بصیر کا اللہ نے اپنے لے ساوز فرمائے ہاں اللہ تعالی جو ہے سر غافرائے بس چھپن میں فرماتے ہیں پھسٹ ازب اے وند مومن امر فرماتے میرا بھی اللہ تعالی کے حضور میں پناہ مانگو ہر شر سے ان نو بس سمل بسی کیونکہ بے شک وہ اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے دوسرے آج جو ہے سورہ مجادلہ نمبر ایک میں وہ تحا رکما اللہ تعالیٰ تم دونوں کے آپس کی گفتگو کو سنتا ہے یہ خاتون کی سر رسول اللہ کا گفتگو تھا اظہار کے کفارے کے بارے میں ہاں جی تو اللہ یہاں پر ہیں اللہ سنتا ہے تم دونوں کی گفتگو کو کیونکہ ان اللہ سمیع البشیر کیونکہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے عیدا سورہ نشائے نمبر اٹھاون میں الکھن اللّہ عظمبِ بے شک اللہ تعالیٰ تم بہترین جو ہے نشت فرماتا ہے ان اللہ کا نصمی البصر بےشک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور اس طرح سرحش آئے نمبر سات اللہ یصفیم الملاکت رسول اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام کو پہنچانے والا بندوطہ انبیاء تک رسولوں کو انتخاب کرتے ہیں اپنے نا سے اور لوگوں میں سے جو کہ اگلا چوبیس ہزار انبیا کو اللہ نے چن لیا رسول بنانے کے رسول بنا کے ان اللہ بش اللہ تعالیٰ سمیع البسی سننے والا اور دیکھنے والا اس مبارک آج میں بھی سرحش آئے نمبر سات میں بھی اس طرح سورۂ نورا نمبر اکیس میں اللہ فرماتے ول اللہ فضل اللہ علیہ و رحمۃ اے بند نگان خدا اگر اللہ کی فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو معذہ کن من کنمن من نہ بنا تو تم میں سے کوئی بھی معذ کا پاک نہیں کر سک پاتا تم میں سے کوئی بھی میں نے ابدا کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا ولیکن اللہ والی شاہ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیے پاک کرتا ہے واللہ اللہ سمین اللہ سننے والا اور جانے والا ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالی, تعالیٰ کے لیے یہ دو صفر سینکڑوں آیات میں ذکر ہوا ہے لیکن وہ ذات سنتا ہے لیکن, لیکن کان کے بغیر اور دیکھتا ہے کے بغیر یہ ہمارا آنکھیں دایا وغیرہ میں کیونکہ وہ ذات کسی سے بھی مشابہ نہیں ہے جس طرح اس کے ذات مشابہ نہیں ہے اس کے صفات بھی کسی سے مشابہ نہیں ہے وہ پاک ذات کمالم اللہ لہٰذا آنکھ کے بغیر دیکھتا ہے <تصفح> لہٰذا زنگرامی ہمیں اس بات سے غافل نہیں رہنا چاہیے ہماری ہر بات آپ اچھی بات کریں یا غلط بات کریں اچھی بات سنیں یا غلط بات وہ سب اللہ سن رہا ہے اور ہمارے ہر حرکات و سگنات اللہ دیکھ رہا ہے ورنہ اللہ فرماد تمہارے آنکھ کے خیانت بھی میں دیکھتا ہوں اور اللہ پرماد تمہاری ہر قول اور پھیر کردار افطار گفتگار میں جانتا ہوں لہٰذا میں اللہ کی اس معرفت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے تاکہ ہم نام سے باش کہہ رہے ہیں آمین نال